بلکہ وہ آخری حد تک ایک محظوظ کام یعنی انجوائے ٹاسک ہوگا اس واقعے کا اشارہ قرآن کی اس آیت میں کیا گیا ہے انہتی شہل ان وہ حوالہ صورت چھتیس آیت پچپن یعنی بے شک جنت کے لوگ آج اپنے مشغولوں مزغ... میں خوش ہوں گے